بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ای الذی یکذب بال دین بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلك الذي يدع اليتيم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا فاعلون للمصلين تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے الذين هم عن صلاتهم ساهون جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں وایمنعون المال اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے